أمقابا أعوذ الله سميع العلم من الشيطان رزيزي الله الرحمن الرحيم الرابع قوله تعالى لن يستمجح المسيح أن يكون عقود الليلان ولا الملائكة المقربون فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أزلية الملائكة من عيسى إذي امتلاس في مثله والترفي من الأدنى إلى الأعلى إلا آخره یہاں رحمٰہ اور اور جو کر جو ہیں وہ اکثر ہیں جس سے ہیں ہی ہی انسان ہے تین دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں دریلوں کے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو اور آخری دلی معتضدہ اور عشق. کی جو یہ کہتے ہیں के کہ سے ان مجید کے ذریعے قرآن مزید کی करना کے کمانا ہوتے ہیں आर محسوس کرنا, کیا کرنا؟, یعنی شرم محسوس کرنا محسوس نہیں کرتے اس بات میں یہ ہے قرآن زمین کی محمت گجائش نہیں ہے اس بات کے انکار کی کہا جاتا ہے یہ بات ہے کہ اس کی نیو کرے نہ ہی وزیر اس کا انکار کرے گا اور نہ ہی بادشاہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کا انکار نہ ہی بادشاہ کرے گا اور نہ ہی وزیر بلکہ پہلے وزیر کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بادشاہ جی کے پہلے کمتر کا نام لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اعلیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ترقی ادنا میں اعلیٰ کی طرف ہوتی جی ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں ہوتی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تو ایسا اصول ہے یہ تو ایسی بات ہے جس کو تو بادشاہ بھی تسلیم کرے گا اور تسلیم کرے گا یوں نہیں کہنا تھا یوں کہا جاتا ہے اس کو بھی بادشاہ بھی تسلیم کرے گا یوں کہا جاتا ہے مطلب یہ ہوتی ہے تو پرانی مشین میں جو کہا ہے کہ لائن استن کے مشرفلہ علیہ اِسار سلاطلام بھی اللہ کا بندہ ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے اور مقرب فرشتے بھی عار محسوس نہیں کرتے اللہ کا بندہ کہلانے میں تو ترقی ادن اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ اشارۂ سلاطلام جو بندے ہیں یہ کمر ہیں اور فرشتے کیا ہیں اعلیٰ میں ادنت اعلیٰ کی طرف ترقی ہوئی ہے عیسان اسلام بھی آر محسوس نہیں کرتے بندہ کہلانے میں اور رشتے بھی ہار محسوس نہیں کرتے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بندگی کرنے والا کہلانے میں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان سے کرشتے اور سے استعمال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا اے و جماعت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا استعمال ہے ادر آگے کی طرف ہوتی ہے ہمیں بھی تسلیم ہے اور یہاں پر بھی ہونا جب کے معنی ہیں کیا باپ کے چاہیے بھائی ہو رہی ہے تو حضرت کس علیہ آئی سلا غیر باپ ایک بات. پھر اللہ کے حکم, حکم سے دینا کرتے تھے پھر برف کی جو بیماری ہوتی تھی اس کا جو مریض ہوتا تھا اس اللہ کے حکم سے اس کو شفا عطا فرماتے تھے تو یہ چیزیں کہ ہیں جو کہنے والوں نے ان بنیادوں کہا کہ یہ یا تو خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹھے یعنی اتنی ساری صفات کا حامل ہونے کے کہ باپ نہیں تھا حدیشہ سترام کے دوسری بات ہے کہ وہ بزرگوں کو زندہ کرتے تھے ماد داختوں کو بھی کرتے تھے بس کی بیماری کا علاج کرتے تھے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عام بندے سے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس بنیاد پر, اس پر بارک نے اس پر فرمائی نشارہ کی کہ تم ان بنیادوں پر کہتے ہو کہ صرف یہ ہے اس, اس بنیاد پر وہ اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے اس کا باپ نہیں ہے یا اس کے لیے یہ فیل سر انجام وہ انجام دیتے ہیں اس بنیاد پر اس سے بڑھ کر تو ضروری ضروری غیر بات میں ہے اس سے بڑھ کر تو فرشتے جو جن کی نما ہے نماں. ان کی تو کم از کم ماں کرے فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو جن کی نما ہے اور نہ پھر وہ ایسی ایسی امور انجام دیتے ہیں کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے مسئلہ ہوا چلانا فلوں کا برسانہ جیسے جو بڑے بڑے امور ہیں وہ ایسے ایسے قانون جان دیتے ہیں اس کے باوجود بھی جو لکیسال تجربہ میں اعلیٰ لوگ ہے وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بندگی پھیلانے میں یا اپنے آپ اللہ کا بندہ پھیلانے میں آ محسوس نہیں کرتی لکیسان سلط و سلام کیوں کریں گے یہ ہے بات اصل جو تشریح اور جو تقاوت ہے وہ تجربہ ہے تو یہاں پر ہم مانتے ہیں کہ تجرب میں حضرت عیسا علیہ السلام فرشتوں سے کم ہیں کہ فرشتے بغیر ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں جبکہ عیسا علیہ السلام صرف بغیر باپ ہوئے ہیں جبکہ آپ کی ماں تھی تو تجرب میں کم کہیں یہ بات کہ بچ کے کیا ہے تمام بات نہیں حسین میں کیا ہوں انسانوں سے کہ کا اور یہ کرنے کی ہونا نہیں ہے اللہ دیکھیے مقرر آگ محسوس کرتے ہیں تقاضا یہ تقاضا کرتی ہے, ہے. ہے. مثالوں میں ادنائی الہار. ادنائی الہار. ادنائی الہار کی لال سن امریک جیسے عام محاورے میں کہا جاتا ہے لال سنت امریک انکار کی نہیں ہوگی کس معاملے میں اور اس بات کا انکار وزیر بھی نہیں کرے گا اور بچہ بھی نہیں کرے گا لیکن کہا جاتا بچہ بھی انکار نہیں کرے گا اور وزیر بھی مطلب یہ کہ پہلے کمتر کا نام لیا جاتا ہے پھر آلہ کا نام لیا جاتا ہے ایسا نہیں کا نام لیا جائے محاورہ سمجھ میں آیا بالخصین اور اس بات کوئی بھی نہیں ہے حضرت اور دیگر میں کوئی فرق ہے اکثریتوں کی تو موقع دیا جواب عیسائیوں نے بلند مانا ان کو تسلیم نہیں کیا من اللہ بلکہ یہ ہے اس لیے کہ یہ کیا ہے ان کے باپ نہیں اور آپ کیا کرتے تھے تھے <آتش> <darknesser> uh... ایسی خدائی کے اور وہ کون کا یعنی نہ علیہ تو والسلام ایسے ہیں کہ جو ہار محسوس کرے اپنا بڑا کہ اور نہ جن کا نواب ہے, ہے اور وہ اللہ تبارک سے ایسے اقال برتا ہیں جو اس سے بھی زیادہ کیا ہے زیادہ ابھی نہیں ہے بنسپت کر بہادر اور شفا رکھنے سے بھی زیادہ بڑے بڑے کام کر کے اس سب کچھ کے باوجود بھی جب اتنے بڑے بڑے کاموں پر بھی فارم ہیں اور پیدا ہوئے جب وہ آرام نہیں کرتے اللہ کا بندہ کہانے میں اللہ کا بندہ ہی نہ خدا کا جواب آپ خارہ یہ ہے جو ترقی ہے اور جو بلندی ہے ان ناموں کی امر تجرب یہ صرف تجزت کے معاملے میں ہے فرشتوں کی تبقی فرشتو بیان جو ان کی افزائی مطلب کمال کے شکے سے نہیں ہے کہ لہذا یہ کرتی فرشتوں کی الله تعالى سبحانه الله في الصلاة وإليك المجرور والمهاب تماماً للخير وآخر دعواناً الحمد لله رب العظيم الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله اللي تبعوك وتعالى كبير شكر وحضر الإحسان في اسمه خير وعافي منزل مخصوص الكتاب اختامتك بجاية جس نے مبارک مطالعہ میرے لیے بھی آپ سب کے لیے بخش ملائے اور اللہ تبارک مطالعہ جو مجھ سے اور آپ سے غلطی کو ظاہر ہوگی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ میں معاف ہونا